اس آیت کا جو اگلا جملہ ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تف علو ہو تکن فتن تن فل و کے اگر تم لوگ وہ نہ کرو جس کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے تکن فتن تن فل تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا فتن تن وہ فساد ان کے بیر اور بہت بڑا فساد مچے گا اگر پہلے ترجمے کے مطابق کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے عائلی مسائل اور قوانین میں میراث وغیرہ کے مسائل میں آزاد ہیں کافر بھی اپنے عائلی مسائل میں اور میراث وغیرہ کے مسائل میں آزاد ہیں اگر یہ آزادی ان کو نہ دی جائے تو فساد ہوگا رشتے خراب ہوں گے ان کے معاملات خراب ہوں گے مسلمانوں کے معاملات بھی بگڑیں گے اور کافروں کے معاملات بھی بگڑیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے آپس کے جو عائلی مسائل ہیں وہ مسلمان آپس میں حل کریں کافروں کے جو عائلی خاندانی مسائل ہیں میراث وغیرہ کے مسائل ہیں وہ, وہ کافر آپس میں حل کریں اس میں کوئی مداخلت نہ کرے یہ تو پہلا ترجمہ ہے اور دوسرے ترجمے کے مطابق بات یہ ہوگی اللہ تفالو ہوں مہاجرین اگر ہجرت نہ کریں اللہ کے دین کے لیے اور انصار ان کی مدد نہ کریں الاد ہم اولیاء نہ بنے جس طرح کے کافر آپس میں بعدہم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے اتحادی اور دوست ہیں اگر اس طرح نہ بنیں انصار اور مہاجرین نہ بنے ن فتن تن فل تو زمین میں دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ فساد ان کبیر اور بہت بڑا فساد مچے گا ان آیتوں کو انسان اگر دیکھنا چاہے تو پاکستان کی سطح پر دیکھ سکتا ہے پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ حکومت اپنے آپ کو مسلمان حکومت کہتی ہے پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ امریکہ کے خلاف مسلمانوں کی امداد کرتی لیکن اس حکومت نے امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف اتحاد میں حصہ لیا اس کا نتیجہ کیا ہے انصار بننا چاہیے تھا پاکستان کو افغانستان کے مہاجرین کے لیے اور پوری دنیا سے آئے ہوئے مہاجرین اور مجاہدین کے لیے لیکن پاکستان نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی نظام پاکستان اور حکومت پاکستان کے بات میں کر رہا ہوں ورنہ پاکستان کی مسلمان عوام نے اور مسلمان قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اسلامی نظام کا تحفہ عطا فرمائے اور یہ نعمت انہیں بھی عطا فرمائے آج نتیجہ کیا ہے آج نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان فتنوں میں گھرا ہوا ہے ہر اعتبار سے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور پاکستان میں امن نام کی چیز آج نہیں ہے کسی کو بھی امن نہیں ہے یہ سب نتیجہ ہے ان امال کا اللہ تعالی نے جو کچھ کہا اس پر عمل نہ کرنے کا یہ انجام ہے کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو مسلمانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا لیکن نظام پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے قرآن کریم کے خلاف ورزی کی جس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے اللہ تفال فتنا تنفیل عرد و فساد ان کے اللہ جل جلالہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اللہ جلجل الح فرما رہے ہیں کہ زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ فساد ان کے اور بہت زیادہ فساد مچے گا اللہ جلجل الح نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو مہاجر اور انصار بن کر ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے جب ان حکام پر عمل نہیں ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا پوری دنیا میں فساد ہوگا پوری دنیا میں فتنہ پھیلے گا میں آپ کے سامنے صرف پاکستان کی مثال دے رہا ہوں اس وقت دنیا میں جو فتنہ ہے اور فساد ہے یہ ان احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے یہاں پر تو مسلمانوں کا انصار بننے کی بات تو دور ہے بلکہ ہماری جو مسلمان حکومتیں ہیں یہ کافروں کے انصار اور مددگار بنے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ جس وقت پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا اس وقت دو باتوں کا اعلان کیا تھا کہ ہم امریکہ کا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ کشمیر آزاد ہو جائے اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے پاکستان کی مالی حالت اچھی ہو جائے اور پاکستان کے پیسے زیادہ ہو جائے آج بیس سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کشمیر تو خیر وہ اپنی جگہ پر ہے وہاں تو کوئی خیر پاکستان کی طرف سے مسلمانوں کو نہیں پہنچا اور نہ ہی پہنچتا ہے نہ ہی پہنچے گا جب تک یہ نظام قائم ہے رہی بات پاکستان کی اقتصادی حالت کی آج پاکستان کی اقتصادی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہزار کا نوٹ افغانستان کے دو سو نوے روپے کے برابر ہے آپ اگر ایک ہزار روپے کلدار پاکستانی روپے کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں صرف تین سو روپے ملتے ہیں ایک لاکھ روپے پاکستانی اس وقت پورے تیس ہزار روپے افغانی بھی نہیں بنتے حالانکہ یہ افغانستان وہ ملک ہے مجھے یاد ہے کہ اسلامی امارت کے وقت یہاں کے پیسے اتنے کمزور تھے اتنے کمزور تھے کہ افغانستان کا ایک ہزار کا نوٹ پاکستان کے ایک روپے کے برابر تھا کیا کہا ہے افغانی ایک ہزار روپے کا نوٹ پاکستان کے ایک روپے کے برابر تھا لیکن افغانستان کے مسلمانوں نے جہاد کیا ہجرت کی نصرت کی اللہ کے دین کی مدد کی امریکہ نامی سپر پاور یہاں سفر پاور میں تبدیل ہوا اور آج افغانستان کا پیسہ پاکستان کے صرف ڈبل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے افغانستان کا وہ ایک ہزار روپیہ ایک ہزار افغانی کا نوٹ جو کہ صرف ایک روپے پاکستانی کے برابر تھا آج وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے برکت ہے یہاں پر اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے اور پاکستانی نظام نے اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کی تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج نہ تو امن ہے نہ تو وہاں کوئی قانون ہے نہ تو وہاں اقتصادی اعتبار سے کوئی ترقی ہے مسلسل پاکستان کی اقتصادی حالت جو ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے وہ دن بھی دکھائے جب پاکستان کا ایک ہزار کا نوٹ افغانستان کے ایک روپے کے برابر ہو جائے اس لیے کہ افغانستان پر پاکستانی حکومت نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا اور آج بھی جاری ہے کہ افغانستان کے پیسے پاکستان کے ایک روپے کے برابر ہو گئے تھے افغانستان کے ایک ہزار کا نوٹ پاکستان کے ایک روپے کے برابر تھا تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور یہ میری آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن دکھائے کہ جب پاکستان کا ایک ہزار روپے کا نوٹ افغانستان کے ایک روپے کے برابر ہو جائے اس لیے کہ خائن یعنی خیانت کرنے والوں کا انجام دنیا و آخرت میں برا ہوتا ہے یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اللہ تفال فتنا تن فل اور دی و فساد کے بیر اگر تم لوگ ان مذکورہ احکام پر عمل نہیں کرو گے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو زمین میں دنیا میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا یہاں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو عبارت ذکر کی ہے میں اسے مکمل پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو فرماتے ہیں اگر ان احکام پر عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا یہ تمبی غالباً اس لیے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف اور امن عامہ کے لیے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتے داری پر مبنی ہے ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے بلکہ نصبی رشتے پر دینی رشتے کو ترجیح حاصل ہے اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ آپس میں نصبی رشتے سے باپ اور بیٹے یا بھائی بھائی ہوں اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لیے یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگر چیتنا قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدے کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے یعنی مذہبی رشتہ مسلمان ہونا یہ ایک بہت طاقتور رشتہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں لیکن اگر آپ کا کافر کے ساتھ معاہدہ ہے تو مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدے کے خلاف ورزی جائز نہیں اسی طرح یہ بھی ہدایت دے دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نہ کی جائے دیکھنے کو تو یہ چند فرعی اور جزی احکام ہیں مگر در حقیقت امن عالم کے لیے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں اسی لیے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبی فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لیے نہیں کی گئی کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی عبارت ہے معرف القرآن میں اور بالکل واضح ہے کہ جب مسلمان آپس میں مہاجر اور انصار بن کر ایک دوسرے کے دوست نہیں بنیں گے تو دنیا کا امن دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مہاجر بنائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں انصار بنائے اور ان مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست اور ایک دوسرے کا ولی بنائے